ین <تصفيق> انت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الفرقان کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں قرآن حکیم کا اٹھارہواں پارہ ہے اور سورت الفرقان کا نمبر ہے پچیس الحمد اللہ رب العمین وصلاۃ وسلم علیٰ سد المبیا اب المرسلیم اماباد اعودب اللہیقان الرجیم وصم اللہ الرّحمن الرحیم تبارک الدین عبده علا ابدی نویر صدق اللہ العظین اللہ مسلی على محمد علی محمد المبارک وسلم ربی الحل صدری و یسر علی امری وحل القدم لسانی بجاََ وزیر من اہلی امین یا رب العالمین النور کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا تھا پچھلے نشست میں اور پھر سے مکی سورتوں کا ایک سلسلہ آ رہا ہے اور پھر اکیسویں پارے میں جائیں گے تو وہاں انشاءاللہ شاء اللہ سور احزاب و مدنی سورت آئے گی تو کئی سورتیں ہیں جو کہ مکی سورتیں ہیں اور جو مکی سورتوں کے بنیادی موضوعات ہیں وہ ان سورتوں میں بھی ہمارے سامنے آئیں گے اور پھر وہ بات کہ تشریح کا معاملہ بھی نسبتاً کم ہوگا کل اللہ کی توفیق سے ہم نے کوئی سوا پارے کے لگ بھگ کوشش کی تھی یا کچھ کم کی تکمیل ہو اللہ کی فضل سے وہ ہو گئی آج آپ ہمت کر کے بیٹھیے گا انشاءاللہ تو آج ڈیڑھ پارہ کریں گے انشاءاللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے عافیت عطا فرمائے صورت الفرقان کا مطالعہ شروع کریں اس صورت میں رسولوں کے کچھ واقعات کا بیان بھی ہے اسی طرح مشقین جو اعتراضات کرتے تھے اور مطالبات فرمائشی پروگرامز جو ان کے چلتے تھے ان کا بیان بھی ہے توحید باری تعلی کی کے دلائل بھی ہیں اور اس صورت کے بالکل آخر میں عباد الرحمن الرحمان کے بندوں کی بڑی پیاری صفات اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ علی علا بڑی برکت والی ذات اللہ کی جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا تاکہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والے خبردار کرنے والے ہو جائیں فرقان قرآن کو کہا گیا کہ حق و باطل میں فرق کر دینے والا ہے اور عبد کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام طور پر عبد کا لفظ یا بندہ ہونا ہم لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر کرتے ہوئے لفظ عبد استعمال کیا سور بنی سائل کی پہلی آئے سبحان بے ابدی مہراج کا واقع ابد کا ذکر ہے کحف کے الذي سورت کہ کتاب نازل <فرمائی> یہاں بھی فرمایا فرقان کے آغاز میں بندے کو فرقان صلی اللہ علیہ وہ ابد کامل محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر فرقان کا نزول تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والے خبردار کرنے والے ہو جائیں الذي لہو ملک استماواتی ولاد وس کی نادشاہتے آسمان اور زمین کی ولم تقیذ والد اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ولم یق اللہ شریق ان فل اور کوئی اس کا بادشاہت میں شریک نہیں وہ خلاق اک اللہ شی فق اور اللہ نے ہر شے کو پیدا فرمایا پھر اس کے ایک مناسب اندازہ مقرر کیا انسان کے کی آگاد بندہ دیکھیں مناسب انداز سے مناسب مقام پر مناسب کیفیت میں اللہ تعالی نے ان کو بنایا تو ہر شے کو تخلیق بھی فرمایا اور مناسب اندازہ بھی اللہ نے اس کی مقرر کیا وہ من امدو ہی آلیہ اور ان لوگوں نے, نے اللہ کے سوا اور معبود بنا ڈالے لا لقون شی ام یوخ لقون وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. وَلَا وَلَا نَفعًا اور وہ اپنے لیے اختیار نہیں رکھتے نہ کسی نقصان نہ کسی نفے کا ولا یم لکھو نہ مئ تم ولا حیا اور نہ وہ اختیار رکھتے ہیں کسی موت کا نہ کسی زندگی کا بقین کف رو اور کفر کرنے معافجیے گا ولا یم لکو نہ موتوں ولا حیاتوں اور نہ وہ اختیار رکھتے کسی موت کا اور نہ کسی زندگی کا اور نہ پھر دوبارہ جی اٹھنے کا یعنی یہ کوئی اختیار اللہ کے پاس سے زندگی دینے کا موت دینے کا دوبارہ کھڑا کرنے کا وقال اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ان ہرا اللہ اف پنف تو آخر یہ تو کچھ نہیں مگر ایک جھوٹ ہے من گھڑت بات معد اللہ انہوں نے اس کو گھڑ لیا ہے اور اس بات پر دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی حماد اللہ قران کے بارے میں یہ الزام تراشی مشرکین کی طرف سے فقد جاؤ ظلم و زور یقینا وہ اتر آئے ہیں ظلم اور جھوٹ کے رویے پر وقال وسائر الاولین كتبها فهي تملى عليه بكرات و اصيل اور ان لوگوں نے کہا کہ پیچھے لوگوں کی کہانیاں ہیں اس نے انہیں لکھ لیا ہے بس وہ ان پر پڑھی جاتی ہیں صبح شام ما اللہ کوئی انزله الذی علم السر فی السماوات والارض اے نبی علیہ السلام فرماتے جس کو نادیل فرمایا اس اللہ نے جو آسمان اور زمین کے راز جانتا ہے انه کان غفور رحیم بشگ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے وقالو ما لهذا الرسول یاکل الطعام ويمشي في الاسواق اور ان لوگوں نے کہا کہ ایک ایسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا اور زمین میں چلتا پھرتا بھی ہے لولا لا الاسواق اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے لا ملاکن فیا کن اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نادر کیوں نہیں کیا گیا تو وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہو جاتا وہی بات کہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا یہ معاملات پہلے بھی بیان میں آ چکے ہیں اونوں کا او تکون لہ جنتو یا کلا یا اس کی طرف اتارا جاتا کوئی خزانہ یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ کھاتا کوئی مالدار آدمی ہوتا جس کو رسول بنایا جاتا پھر وہی پرانا اعتراض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 وقال الظالمون اللہ مسحورا اور کہا کہ تم تو پیروی کرتے ہو صرف جادے انہوں نے کس طرح آپ کے لیے باتیں بیان کی ہیں بس یہ بہک گئے ہیں لہذا وہ کوئی راستہ نہیں پاتے تباردی انشا جناتی برکت والی ذات اللہ کی کہ اگر وہ چاہے تو اے نبی علیہ السلام آپ کے لیے اس سے بہتر باغات بنا دے ایسے باغات تجریب نہر جاری ہوں اور اللہ چاہے تو آپ کے لیے محل بھی بنا دے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں مگر ان کے مطالبات پر عمل کیا جائے یہ تو ناممکنات میں سے ہے اور یہ جو کہتے مالدار ہونا چاہیے کسی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا یہ ان کا بے جا مطالبہ ہے بلکہ ربو بلکہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا وہ اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے ادارو ادارے یعنی جہنم کو دور سے جب وہ جہنم انہیں دیکھے گی دور کی جگہ سے سمی الاغیر ذخیروں تو یہ لوگ اسے جوش مارتا ہوا اور چنگاڑتا ہوا سنیں گے بھڑک رہی ہوگی غذب کے بارے اور ان کو عذاب دینے کے لیے تیار ہوگی اور ان کو سمیٹ لینے کے لیے جہنم جو ہے وہ تیار ہوگی اور جب وہ اس دو کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے جکڑے ہوئے داؤ ہونا کا سبورہ تو وہاں موت کو پکاریں گے لاتد سبوراحدہ کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہ پکارو وہ سبورن بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو لیکن اب موت نہیں آئے گی وہ جو ال اعلام ہے لا يموت فيها ولا يحيى من مريغنا گا حدیث کا ذکر بھی آیا ہے شریف میں موت کو بھی ایک مینڈھے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا اب یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اللهم اجرنا من النار قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون اے نبی علی السلام فرما دیجئے کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشہ کے باغ جن کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالى کی طرف سے کانت لهم جزاء ومصيرہ ان کے لیے ہوگا اور لوٹ کر جانے کی جگہ لہو خواہن جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا ہمیشہ وہاں رہیں گے یہ جو ہے نا ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے وہ ساری خواہشات ادھر پوری ہوں گی ادھر پوری ہوں گی کہاں جنت میں ابھی آیا تھا ہم نے تلاوت سنی نواز میں تمہاری وہ وہ جی چاہیں گے اور جو تم مانگو گے, پکارو گے وہ تمہیں وہاں پر آتا ہوگا اللہ کا جنت الردوس خانہ اعلیٰ ربی کا وادہ مسولہ یہ ایک وعدہ ہے آپ کے رب کے ذم میں جو رب نے لازم کر لیا ہے یہ بات پہلے بھی ہم سمجھ چکے ہیں اللہ جو چاہے اپنے لیے لازم کر لے یہ وعدہ ہے آپ کے رب کے ذمے جو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور جس دن اللہ نے جمع فرمائے گا اور ان کو جن کی وہ پرستش کرتے تھے اللہ کے سوا فیقول بس کہے گا فیقول اول تمہیں عبادی تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے میرے ان بندوں کو ہا او ان بندوں کو گمراہ کیا تھا ام مبل سبیل یا وہ خدر راستے سے بھٹک گئے تھے انبیاء کو بھی تو اللہ کی الوہیت میں شامل کیا گیا نا جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو امبیاں ہوں فرشتے ہوں نیک لوگ ہوں ان سے پوچھا جائے گا قالو سبحان کا وہ کہیں گے اللہ تو, تو پاک ہے ماں کا نے بکی رنا تقی زمین دھونی کا من اولیا ہمارے لیے جائز نہ تھا کہ ہم بناتے تیرے سوا اوروں کو مددگار ولا کی متحم ہفتہ ذکر لیکن اے اللہ تون نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوشحالی عطا کی یہاں تک کہ تیری یاد کو بھول گئے خوشحالی میں مست ہوئے اور بھول گئے وخان قومم بورا اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے اب اللہ فرمائے گا ان مشرقین سے فقط کر ربو کم بیما لو انہوں نے تمہاری بات جھٹلا دی جو تم کہا کرتے تھے مشرقین کے شرکا انکار کر ڈالیں گے جن کو اللہ کی میں شریک کیا گیا اور بات بات ہے وہ انکار کریں گے فما ولا نصرا بس تم عذاب سکتے ہو اپنی مدد کر سکتے ہو مما من کم نو آداب کبھی ہوا اور جو تم سے ظلم کرے گا ہم اسے بڑا آداب چکھائیں گے مماثلہ اور ہم نے اے نبی علی السلام آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر یقینا وہ کھاتے تھے کھانا اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے وہ انسانوں میں سے تھے چنے ہوئے تھے لیکن عام انسان نہیں تھے چنے ہوئے بندے مگر انسانوں میں سے تھے جی مگر انسانوں میں سے تھے اور اللہ سبحانہ و کے وہ رسول لوگوں کے درمیان رہ کر زندگی بسر کرتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے انسانی سطح پر وہ زندگی بسر کرتے تھے تبھی وہ لوگوں کے لیے نمونہ بھی تھے اور رول ماڈل بھی تھے بجالنا باقی فتنا اور ہم نے تم میں سے باس کو باس کے لیے آزمائش بنا دیا مثلا سچے ایمان والے اگر وہ مالی اعتبار سے کمزور ہوں تو جو مالدار لوگ ہوتے ہیں منکرین حق وہ ان کا مداخ اڑاتے ہیں اور اپنے لیے مصیبت کرتے ہیں تو باس کو باس کے رحمان والوں کو لو اہل باطل کے لیے آزمائش کا معاملہ بنا دیا گیا اتصبرون پس کیا تم صبر کرو گے مار کا حق و باطل تو جاری ہے ایک طرف حق والے ہیں وہ بھی صبر کا مظاہرہ کریں ڈٹے ہوئے دوسری طرف اہل باطل ہیں وہ بھی اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ہر ایک کے اعتبار سے اتسبرون تو کیا تم صبر کرو گے وہ خان اور اور آپ اور اب خوب دیکھنے والا ہے الحمد للہ جی انیس پارے کا آغاز کر رہے ہیں سب کو انتظار ہے بھئی وہ ایکول کب ہوگا تو آج ایکول ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ اور جب اکول ہوگا آپ ایک اور سوال کریں گے تو وہ سوال بھی میں خود آپ کے سامنے رکھوں گا جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن کب جب بیسے پارے کا آغاز کر لیں گے اللہ کی توفیق سے ان شاء اللہ تعالی علی خوانا اور جو لوگ ہماری مل... ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا لولا انزل علین الملائکہ کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتار دیے گئے او نرا رب بنا یہ ہم اپنے رب کو خود دیکھ لیں پھر وہی فرمائشی پروگرام اس کی لسٹ کا ذکر آ رہا ہے فرشتے ہم, پر کر دیے جاتے ہم خود اپنی نگاہوں سے رب کو دیکھ لیتے بڑی سرکشی کی یوم یار یوم عید مجرمین اور جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو تو اس دن مجرمین کے لیے وہ خوشخبری نہیں ہوگی فرشتوں کو تمہیں ہار پہنانے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ فرشتے کئی مرتبہ اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں تو اس دن مشرقین کے لیے کفار کے لیے منکرین حق کے لیے کوئی خوش شبری کا معاملہ نہیں ہوگا وہ یقین ہے جرم اور وہ کہیں گے کوئی آڑ ہو جس سے ہم روک سکیں پنا لے سکیں کوئی بچانے والا ہمیں ہو مگر اس دن کوئی بچاؤ نہیں ہوگا جب اللہ کے فیصلے کے ظہور کا وقت آ گیا اب مثال دی جا رہی ہے ان لوگوں کے عمار کی کہ جو ایمان کے بغیر اور یا دکھاوے کے لیے کیے جاتے ہیں سورہ نور میں بھی ایک تمثیل آئی تھی اس سے پہلے بھی ایک تمثیل آ چکی ہے کل تیسری تیسری تمثیل یا تیسری مثال آ رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان کے بغیر کچھ عمل کرے یا دکھاوے کا کوئی عمل کر رہے ہو وہ قدیم نہ ان متوجہ ہوں گے ان کے کیے ہوئے کاموں کی طرف فجا اللہ منصور تو ہم انہیں بکھرا ہوا غبار کر دیں گے جیسے کہ راگ کا ڈھیر ہوتا ہے یہ زمین فصل چورا چورا ہو جاتی ہے ان کے امال کو بھی جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں بکھرا ہوا غبار کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا ایمان نصیب فرمائے ایمان میں بڑھوتری نصیب فرمائے اللہ ریاکاری سے دکھاوے کے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور یہ حضور کی دعا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کل ذکر آیا تھا سنن نسائی میں دعا ہے اللہ طاہر قلبی من النفاق عملی من ریا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے اور میرے عمل کو ریاض سے دکھاوے سے پاک کر دے میرے دل کو نفاق سے اور میرے عمل کو ریاض سے حضور دعا کر رہے ہیں عليه السلام مت ان کی عاجزی ہے یہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہے اصحاب الجنت یومئذین خیر مستقر و احسن مقیل اذن جنت والے بہت عمدہ ٹھکانوں میں ہوں ٹھکانے میں ہوں گے اور بہترین آرام گاہ میں ہوں گے اللهم ربنا جعلنا منہم اے اللہ ہمیں انہی لوگوں میں جنت والوں میں شامل فرما یوم تشقق السماء بالغمام اجسن بادل سے آسمان پھٹ جائے گا منوز ظل الملائکہ تنزیلا اور فرشتیں بکثرت اتارے جائیں گے الملک یومئذ للحق رحمان اس دن سچی بادشاہی رحمان یعنی اللہ ہی کے لیے سخت ہوگا ذکر ہے بادشاہ ہوگی بادشاہ کی صرف اللہ نے بندوں کو عمل میں تھوڑا سا اختیار دیا تو کوئی فرعون بن جاتا ہے اور کوئی پتہ نہیں کیا, سے کیا بن جاتا ہے باقی بادشاہ آج بھی اللہ کی ہے نمرود کو کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب کہاں سے نکالتا ہے سورج کو مشرف سے تو نکال کے دکھا دے مغرب سے چپ ہو گیا خاموش ہو گیا بادشاہ آج بھی مگر آج کچھ لوگ اختیار کی بنیاد پر اپنا غلط دعویٰ کر بیٹھتے ہیں غلط اظہار کر بیٹھتے ہیں کل اللہ پوچھے گا لمنل لی ملک لیاؤں کی باش ہاتھ ہے آج سب کی سٹی کو سب چپ ہوں گے اللہ ہی کی طرف اعلان کروا دیا جائے گا اللہ الواحد اللہ جو واحد ہے کل غلبہ رکھنے والا یومن علی اور کافروں پر وہ دن بڑا سخت ہوگا علی اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا یہ محاورتن ہے ہاتھوں کو کاٹ کھانا غصہ اپنے اوپر ہی غصہ نکالنا یقول کہے گا یا اختیار کیا ہوتا کاش میں نے رسول کی بات مانی ہوتی ان کو میں نے فالو کر لیا ہوتا اب جو قیامت کی ہولناکی کو دیکھے گا برے انجام کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا یا وہی ہائے میری شیامت لئی فلان خلیلا اکاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا لقت ذکر یقین اس نے مجھے نصیت سے بہکا دیا اس کے بعد کہ کی جب کہ وہ میرے پاس آ گئی وکان شیطان خزولہ اور شیطان انسان کو عین پر تنہا چھوڑ کر بھاگ جانے والا ہے یہ موضوع پہلے بھی آتا رہا بیچ اور دوستی کی بات آ رہی کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا اسے مروار ڈالا مجھے بہکار ڈالا مجھے سب سے بڑا برا دوست کون ہے سب سے بڑا برا دوست ہے شیطان پھر اس کی پارٹی کے لوگ ہمیں کیا تعلیم دی گئی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم حدیث بخاری شریف میں المرآلہ دین خلیدی ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے دیکھو تم نے کس کو دوست بنا رکھا ہے کس سے تم نے تعلقات قائم رکھے ہیں کس سے تمہاری صحبت کا کمپنی کا اٹھنے بیٹھنے جینے مرنے کا معاملہ ہے جیسے تمہارے دوست ویسا تمہارا دین ہوگا اللہ ہمیں نیک لوگوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے پڑھا تھا ہم نے سورہ توبہ آئے نمبر میں الَّذِينَ اللَّهَ اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑو اللہ نیک لوگوں کی صحبت نیک ماحول سے ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بھی ہمارا بڑا پیارا ماحول ہے ہماری یہاں کسی کی غرض ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لگی گی اللہ کے خاطر اس کے کلام کے نسبت سے جمع ہو رہے اللہ اس طرح کا ماحول ہمیں مزید عطا فرمائے رمضان شریف کے بعد بھی عطا فرمائے وکانا شیفانسانی خدولہ اور شیطان انسان کو عین وقت تنہا چھوڑ جانے والا ہے وقال الرسول يا رب قومی قرآن مہجورا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عرض کریں گے اے میرے رب شک میری اس قوم نے قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا یہ ہے رسول اللہ کی شکایت میرے رب میری, قرآن میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اولاً تو حضور کی شکایت کفار مشکین کے لیے ہوگی جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کا دعوت کا سرے سے انکار کر دیا البتہ اہل مفصری نے لکھا اور علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا تفسیر عثمانی میں ہے اس کی چند باتیں از کرو مزید باتیں بھی آئیں گی کہ قرآن پر سچا ایمان نہ رکھنا قرآن کی تلاوت نہ سیکھنا قرآن کی تلاوت کی کوشش نہ کرنا قرآن کو سمجھنے کا اہتمام نہ کرنا قرآن پر عمل کی کوشش نہ کرنا اگر اس اعتبار سے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے تو ڈرنا چاہیے کل یہ شکایت ہمارے خلاف نہ ہو جائے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کی دعا کرتے ہیں امید رکھتے ہیں ایسا ہی ہے نا لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے خلاف شکایت لے کر کھڑے ہو گئے تو اندازہ کیجئے معاملہ کہاں کہاں کس قلط تباہی کا ہوگا اللہ اس سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے ذکر آ چکا کیا کریں گے شفاعت کریں حضور ہمارے حق میں کیا کریں گے شفاعت کریں قرآن ہمارے حق میں ہمیں قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق بار بار اس کے کا ذکر آ چکا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ محترم کا خطاب اور پانچ حقوق اس قرآن پر ایمان بھی اس کی باقاعدہ تلاوت بھی اس کو سمجھنے کا اہتمام بھی اس پر عمل اور احکام کے نفاذ کی کوشش بھی اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش بھی ہر مسلمان پر اس کی کیپیسٹی اور استعداد کے مطابق یہ پانچ حقوق ہوتے ہیں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق یہ کتاب چاہے پڑھنے والا ہے اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا اللہ تعالی ہم سب کو نبی مکرم علیہ صلاح السلام کی شکایت سے بچائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ان کی شفاعت کا مستحق بنائے لِكَ جانکلی مجرمین اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے گناہ میں سے مراد ہے کے ہر قوم میں سردار اور اس طرح کے افراد ہمیشہ اٹھتے رہے ذکر پہلے بھی آیا آج بھی پیغمبروں کے واقعات کے ذیل میں آئے گا وہ کفراد اور رب اور آپ کا رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد کرنے کے اعتبار سے وقال اور کہا ان لوگوں نے مرتبہ میں نازل کر دیا گیا یعنی یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آر اس پر بھی ان کو اعتراض تھا اللہ کا جواب کا کا اسی طرح بتدریج گریجولی اس کو نازل کیا گیا لنو اے نبی علیہ سلاۃ وسلام تاکہ آپ کے دل دل مبارک کو ہم اس سے مضبوطی عطا کریں ورت تلنا ترتیلا اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا ہے ٹھہر ٹھہر کر نازل سنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورت تلنا ترتیل ہم نے ٹھہر ٹھہر کر سنایا ہے دو باتیں ہیں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آ رہا ہے تاکہ اس کا حفظ آسان ہو صحابری تو حفظ کر رہے تھے بھائی قرآن کے پہلے حافظ کون ہے خود حضور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر صحابہ کی اکثریت قرآن حکیم کے حافظ تو حفظ کرنا آسان ہو جائے پھر اس کے ساتھ ساتھ بدلتے حالات میں رہنمائی آ رہی بدر کا موقع آیا کیا سوال اٹھا انفال کے بارے میں جواب آ گیا تو جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھ رہا ہے آپ علیہ السلام کی حیات طیب آگے بڑھ رہی آپ کی جد و جہد آگے بڑھ رہی ہدایت آ رہی ہے اور اس کو ریلیٹ کرنا بھی آسان ہے اسی طرح اس کی تعلیم دینا بھی آسان یک دم یہ ہزاروں آیات آ جاتی تو اس کا ایکسپلین کرنا بھی آسان نہ ہوتا یعنی سیکھنے والے حضور کے لیے تو کوئی مشکل نہ ہوتی سیکھنے والے صحابہ کے لیے مشکل کا معاملہ نہ ہو جاتا تو یہ بہت سارے اس میں حکمتیں تھیں جس کے تحت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا اور ہمیں بھی کیا حکم ہے المزمل کی تھے تھے کا قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے ولایا کبھی اللہ جینا کبھی حق و احسن تفسیرہ اور اینبی علیہ السلام یہ لوگ آپ کے پاس کوئی بات نہیں لاتے مراد کوئی اعتراض کوئی سوال مگر ہم ٹھیک جواب اور بہترین وضاحت عطا کرتے ہیں جو اعتراضات ا جوابات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا ہو رہے ہیں الذین يحشرون على وجوههم الى جهنم جو لوگ اپنے منہوں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے استغفر الله اولئک الشدمکانه واضل السبینا یہی لوگ ہیں جو بدترین مقام میں ہیں اور بہت ہی بہکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے اس کے بعد حضرت موسا علیہ السلام کا تذکرہ اور پھر مزید مختصراً دیگر رسولوں کا بیان آ رہا ہے لیکن مختصراً مقام پر ولاقدین اور یقیناً موسا علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو معاون بنایا ان کو بھی نبوت دی گئی تھی فق اللہ قوم لدین کا زبو بھی آیاتی پس ہم نے کہا کہ تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں, جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا فدمرناهم تدميرا تو ہم نے انہیں بری طرح ہلاک کر کے تباہ کر دیا۔ مقوم نوح لما كذب الرسل اغرقناهم اقوم نو جب رسلوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر ڈالا۔ وجعلناهم للناس آيا اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی یعنی عبرت بنا دیا۔ واعتدنا للظالمين عذابا اليما اور ہم نے ظالمین کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعاد وثمود واصحاب الرس بقورون بين ذلك كثيرا اقوم عاد وقوم قوم السموت اور قوم والے اور ان کے درمیان بہت سی جماعتیں کوئے والے یہ واقعات واضح نہیں ہیں اب ممکن ہے ایک رائے ہے واللہ عالم کہ شاید ایک وہ قوم جس نے اپنے نبی علیہ السلام کو کوئے میں ڈال کر شہید کر دیا اور شاید اس نسبت سے کوے والے کہا گیا واللہ عالم کیونکہ بعض انبیاء کو شہید بھی کیا گیا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے یقی زیادہ ان کے واقعات بیان نہیں ہوئے وَكُلَّنْ وَرَبَنَا لَهُ الْأَمْثَالِ اور ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کی مگر یہ کہ لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے وہ کلن تبر اور ہر ایک کو تباہ کر کے مٹا دیا و لکت اتو علقر ام فرد مترسو اور یقیناً وہ اس بستی پر آئے جن پر پتھروں کی بری بارش برسائی گئی یعنی اس بستی کو بلکان بلکہ لوگ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے حق کی جان بوجھ کے مخالفت حق کو جان بوجھ کے رد کرنا دنیا پرسی میں مبتلا ہو جانا بنیادی وجہ آخرت کا یقین نہیں مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں تبھی دھڑللے سے انسان حقائق کو جھٹلا کر باطل پر اڑا رہتا ہے وا اذا راؤوا كا يتخذونك الا هو الزوا اور اے نبی علی السلام جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو معاذ اللہ وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں احد الذي بعث الله رسولا کہتے ہیں کیا یہ کیا یہ ہے جسے جس اللہ نے رسول بنا کر بھیجا معاذ اللہ یعنی ان کی اس بات پر میں معاذ اللہ پڑھ رہا ہوں ان لیو دل لیو عن لولا ان صبرنا قریب تھا کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے حین يرون العذاب من اور وہ جل جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ کون راہ راست سے بدترین گمراہ ہو چکا ہے بڑا ہلا دینے والا ایک مقام ہے قرآن کا رائٹ منی الا ہو اے نبی علیہ السلاۃ السلام کے آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نس کو اپنا الہ بنا لیا ہے کلمہ کیا پڑھتے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الا ہم نہیں کوئی معبود نہیں یہاں کیا رہا ہے آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نس کو اپنا الہ بنا لیا بہت آسان ہے دوسروں پر انگلیاں اٹھانا بہت آسان ہے ہمارے معاشرے میں یہ ذرا شدت پسندی والے رویے ہیں شرک کا فتوا لگا دینا فارق کر دینا کفر کا لگا دینا اور جناب دوسروں کو بالکل پہنچا کر ہی چھوڑنا حالانکہ ضمنی مسئلہ ہوتا ہے کوئی کفر اسلام کی بحث نہیں ہوتی بڑے آرام سے جو ہے وہ میں مثالیں نہیں دے سکتا معذرت چاہتا ہوں اس لیے کہ ہٹ ہو جاتی ہے بعد اوقات کسی پر جا کے لیں لیکن اندازہ کر لیا جائے اپنے اندر جھاگنے کی کوشش نہیں کرتے کیا ہے اپنی خواہش نس کو اپنا معبود بنانا ہاں ایک دل آپ کا میرا چاہ رہا ہے کہ آج شہری میں یہ کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں حلال کھائیں گے نا کوئی ایشو نہیں آج افطار میں ہم یہ پیئیں گے کوئی مسئلہ نہیں حلال پیئیں گے نا اس میں مسئلہ نہیں خواہش کی ایسی پیروی کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو یہ ہے گڑبڑ ایک طرف اللہ کا حکم ایک طرف نس کی خواہش اگر یہ ٹکرائیں اور نس کی خواہش پر عمل کیا تو کیا ہوا کیا ہوا شرک ہوا براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہیں ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویر یہ اندر کی خواہشات اٹھتی ہیں اور بندہ ان میں ڈوب کر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی اگر کر رہا ہے تو اس وقت معبود نفس ہوا حیا علیہ السلّہ کا حکم آ گیا آگے سے ولڈ کپ کا میچ لگا ہوا لگے ہوئے اسی کے اندر نماز ضائع کر دی تو معبود کون ہوا کرکٹ مجھے پتہ ہے سخت لگے گی بات بہت سو کو لیکن ہے لکھے ہوئے بیٹھے ہوئے سیٹ پر سارا نمٹا کام یہ بس فائل کمپلیٹ ہو جائے یہ اسائنمنٹ پورا ہو جائے یہ ڈیل فائنلائز ہو جائے نہیں کئی نماز ضائع ہو گئی معبود کون ہوا فائل بہت کاروبار روپیہ پیسہ اب کوئی لوگ کہیں یہ ذرا کچھ زیادہ اس بات کرے تو حضور کی بات سن لیں صلی اللہ علیہ وسلم درہم بخاری شریف کے حدیث ہلاک ہو گیا دیرہم کا بندہ دینار کا بندہ کس کا بندہ درہم دینار کا اس کے پیچھے اتنا دیوانہ ہوا اسی کا ہو رہا اللہ کا حکم پامال یہ ہے خواہش نفس کی ایسی پیروی کہ جب خواہش نفس یہ معبود بن جائے اور اللہ معبود نہ رہے اب یہ غلطیاں تو ہو رہی ہیں بھائی توبہ کرنی چاہیے اور دوسروں کی فکر کریں مگر دوسروں سے پہلے اپنی فکر کریں اپنے اندر جھانکیں گے دوسرے اچھے لگیں گے اور اپنی اصلاح کی فکر کریں گے تو ہم اچھے ہوں گے اور ہم سب یہ کوشش کریں گے تو سب اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم چاہ رہے دوسرے اچھے ہو جائیں اللہ کرے کہ ہم یہ چاہیں کہ پہلے میں اچھا ہو جاؤں ان اور لوگ بھی اچھے ہوں گے یہ بڑا ہلا دینے والا مقام ارایت ام انتخذ الہہ ہواہو ہوا کیا کو دیکھا جس سے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا اف انتتكون علیہ وكیلا تو کہ اپ اس کے لیے نگہبان ہو جائیں گے اس کی طرف سے وکیل ہو جائیں گے ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او يعقلون کیا اپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے عقل سے کام لیتے ایسا نہیں ہے انہم اللہ کل یہ تو نہیں ہے مگر چوپاوں کی طرح بلہم اول سبھی بلکہ راہ راہ سے بدترین گمراہ ہیں وہ جانور ہیں جو بے مقصد ہیں یعنی ان کی زندگی کا کو کوئی مقصد نہیں انسان استعمال کر لے چھٹی انسان تو اشف المخلوقات ہے وہ بے مقصد نہیں با مقصد پیدا کیا پیدا کیا گیا ہے سور مومنون کے آخر میں آئے تھا نا افسرا خلق نہ لات نے گمان کر لیے بےکار پیدا کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا فتح اللہ ملک الحق اللہ جو سچا حقیقی بادشاہ ہے اس کی شان اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ بیکار کسی شے کو پیدا کریں تو جو بے مقصد زندگی گزار رہا ہے وہ جانوروں کی سطح کی زندگی ہے اللہ ہمیں با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی بات ہے کہ انسان وہی انسان کہلانے کا مستحق ہے جو بامقصد کی نعمتوں کا بیان نہیں دیتا آپ پھر ہم نے سورج کو اس پر ایک دلیل بنایا یعنی دھوپ نکلتی ہے تبھی سایوں کا پتا چلتا ہے تو سورج کو اس پر ایک دلیل قرار دیا گیا فما قبدنا ہوں ارینا قبدین پھر ہم نے اس سائے کو سمیٹا اپنی طرف آہستہ آہستہ اکھینچ کر نصف النهار ہو جاتا ہے زوال کے بعد وہ سورج بھی ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے سائے بھی چھوٹے ہونا سمیٹنا شروع ہو جاتے ہیں وہو الذی جعل لكم الليل لباسا اور وہ اللہ جس نے تمہاری رات کو پردہ بنایا یعنی آرام کا باعث وال نوم تھا اور نین کو راحت بنایا وجعل النهار نشورا اور دن کو کھڑے ہونے کا اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا برات کام کاج کے لیے وہو الذی ارسل الرياح مشرما بین یدای رحمتہ اور وہ اللہ ہے جو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی بھی ہمیں بھیجتا ہے وہ انزلام ایمان دورہ اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا بارش کو یا نہیں بل دئی تا تاکہ سم مردہ شہر کو زندگی عطا کریں اور پیدا کیے ہیں بہت سے چوپائے اور انسان وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ نہ کرو اور یقیناً ہم نے اسے یعنی بارش کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا تاکہ وہ نصیحت اس سے ایک مراد کیا ہے اللہ جاں چاہے برساتے اور اب کراچی کا عالم کیا ہے جب بارش ہوتی ہے شہر کے ایک کارنر میں ہوتی دوسرے کارنر میں نہیں ہو رہی ہوتی بعد اوقات کے کارنر سے چلے تو چالیس کلو میٹر آرام سے گھوم لیتے ہیں پورے شہر میں جی اور ایسا تجربہ آپ کا بھی ہوگا ہمارا بھی رہا کہ ایک کارنر سے چلے بارش ملی اس کے بعد کچھ پڑا ہوا پھر بارش ملی کھوچ پڑا ہوا پھر اس کے بعد دوسرے کارنر پر پہنچے چالیس کلو میٹر دور تو جناب وہ بارش مل گئی اللہ کی شان جہاں چاہے برسائے جہاں چاہے آبا اختر النا سے اللہ اکثر لوگوں نے ناشکری کے رویے کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کیا بلوشین البافنا کل نویرہ اگر ہم چاہتے تو ہر ہر بستی میں ایک ڈرانے والے کو بھیج دیتے ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ ہر ہر آج کے حساب سے کہیں ہر یوسی میں اللہ تعالی بھیج دے ہر محلے میں اللہ تعالیٰ بھیج دے نہیں مرکزی بستی میں سینٹرل پلیس ہوتا تھا اور اس سے دیگر کے قرب و جوار کے علاقے جڑے ہوتے تھے بات وہاں پر پہنچنا آسان ہوا کرتا تھا فلاطرین علیہ السلام کفار کی بات کو اہمیت نہ دیجیے وجہ جہاد کبھی رو اور ان سے جہاد کیجیے بڑا جہاد اس قرآن کے ذریعے سے یہ مکی دور کی صورت فرقان اور مکی دور میں جنگ تلوار سنی ہوئی ہاں قرآن قرآن کی تلوار استعمال ہوئی ہے وہ جو تین سو تیرہ بدر میں ملے وہ بھی کہاں سے ملے تھے بڑا پیارا شعر ہے کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے گارے ہیرا پہلے بدر میں تلواریں تکراتی بھی تو نظر آ رہی یہ تلوار اٹھانے چن تلواریں مگر اٹھانے والے یہ اسحاب بدر کہاں سے پروڈیوس ہوئے قرآن سے مکہ مکرمہ میں اور مکئی مکی دور میں جو کشاک کش چل رہی ہے اس میں کون سا جہاد ہو رہا ہے قرآن سے باطل عقائد کرت باطل نظریات کرت لوگوں کے دلوں میں ایمان کی محبت کو بٹھانا فکر آخرت ان کے اندر بٹھانا آخرت کا طلبگار بنانا توحید کی دلائل کو پیش کرنا دعوت دین کا کام جا یہ سارا عمل مکی دور میں یہ تلوار قرآن کی استعمال ہوئی ہیں آج میں اس معاشرے میں اگر کوئی چینج لانا چاہتے ہیں واقعات تبدیلی تو کامل ترین تبدیلی تو محمد الرسول اللہ لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی میتھڈولوجی کو دیکھنا ہوگا بارہ اس کتابچے کا حوالہ آیا رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتابچے کا مطالعہ بھی مفید رہے گا استاد محترم ڈاکٹر سراج صاحب کا خطاب ہے آڈیو ویڈیو میں بھی دستیاب ہے مزید بنا جہاد القرآن اور اس کے پانچ محاذ یہ بھی بڑا خوبصورت خطاب ہے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آج ہمیں ہمارے معاشروں میں کس کس سطح پر کس کس لیول پر کس کس اینگل سے جہاد کی ضرورت ہے جہاد بالقرآن اور اس کے پانچ محاذ بڑا قیمتی بیان اس میں آپ کو ملے گا اندر نٹ شیل تبدیلی پائیدار بنیاد پر پہلے لوگوں کا ذہن اور دل بدلنا ہوگا یہ دل اور ذہن بدلیں گے تو افراد بدلیں گے اور بدلے ہوئے افراد ہی کسی واقعات تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکیں گے لقد کان لخوفی رسول اللہ عثمۃ الحسرا میں یہ پورا پروسیس انقلاب کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ جا بھی جہاد ان کبیر اور ربی علیہ السلام اس سے بڑا جہاد کی جس قرآن کے ذریعے سے اب یہاں تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ دور تجم قرآن میں موجود ہیں رمضان شریف کے بعد اللہ توفید قرآن سے اور جڑے وہ رجوع القرآن کورس اس تفصیلات آپ کے سامنے موجود نوجوانوں کے لیے لڑکوں کے لیے بات ہو رہی ہے پانچ مہینے کا کریش کورس وہ الگ آپ کو ہم آفر کر رہے ہیں تفصیلات قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ پر بھی ہیں مکتبے سے بھی لیجیے اور تہیہ کریں ہر سال اللہ کا شکر ہے دو سو ڈھائی سو حضرات و خواتین شریک ہو رہے ہیں اللہ کرے کہ تعداد اور بڑے اور بڑھے یہ قرآن کو لے کر کھڑے ہونے والے اگر کھڑے ہوں گے تو پھر اس معاشرے میں کسی پائیدار تبدیلی کے لیے پائیدار بنیاد ڈل پائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے علیہم تو میں اصل میں انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دور گنا کرتا ہوں ویسے تو میں نے چھ اور سات میں ان کو اسٹیج وائز اینالائز کیا ہوا ہے میری تقریروں کے کیسٹ ہیں میرا ایک چار سو صفحے کی کتاب بھی ہے منہج انقلاب نبوی اور ایک ذرا مختصر بھی ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب لیکن یہاں میں دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں پہلے مردان کار تیار کرنا تیار ہو جائے تو باطل اور باطل نظام سے ٹکرا دینا اور یہ بھی اقبال کے دو اشار سے آپ کو حس حاصل ہوگا کس خوبصورتی سے اس نے کہا ہے اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کس عالم میں تھا شب جائے کہ من بودم حضرت عمیر خسرو کی یہ غزل جو ہے بڑی مشہور ہے خدا خود میرے محفل بود اندر لا مکان خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کے بودم رات میں جہاں تھا کہاں تھا اللہ جانے یہ لا مقا میں ایک محفل تھی لا مقا میں مکان میں, میں نہیں ناٹ ویل ان دس ٹائم اینڈ اسپیس اس ٹائم اور اسپیس کمپلیکس سے باہر کوئی محفل ہے اور اس کا میر محفل کون اللہ خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفل کی شمع تھے رات جہاں میں تھا کس کیفیت میں ہو گئی اللہ ہی جانے ایسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا گفتند جہان میں ماں آیا بے تمہیں سازد اے اقبال میں نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے تمہیں پسند آئی دنیا اچھی ہے میں نے کہا گفتم کے نمی سادت نہیں مجھے بھی پسند یہاں تو ظلم ہے استحصال ہے یہاں امیر غریب کا خون چوس رہا ہے یہاں استحصال ہو رہا ہے لہٰذا مجھے پسند نہیں بھائی ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں بیس بیس تیس تیس سال سے حکومت کرتے چلے آ رہے انہوں نے دبا رکھا ہے لوگوں کو, کو کوئی ان کے حقوق نہیں ہے مجھے پسند نہیں آئی اے اللہ تیری یہ دنیا مجھے پسند نہیں آئی گفتند جہانے ماں آیا بے تمہیں سادت گفتگو کے نمی ساجد گفتند کے برہمزن اچھا اقبال تمہیں پسند نہیں تو توڑ پھوڑ دو اس کو توڑ پھوڑ کیسے دیں پہلا مرحلہ کیا ہے با نشے درویشی درساز و دما زن پہلا مرحلہ درویشی کا ہے دعوت تبلیغ کوئی تمہیں پاگل کہے تم کوئی جواب نہ دینا کہ تم پاگل ہو میں تو نہیں ہوں کوئی تمہیں مجنون کہے اس پر کوئی سایہ ہو گیا کوئی جن آ گیا ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے یہ جایا کرتا تھا جا کر بیٹھتا تھا گار کے اندر ہمیں خیال تھا کہیں نہ کہیں کوئی آفت آئے گی کوئی نہ کوئی جن جو ہے سوار ہو جائے گا ہو گیا یہ ساری باتیں حضور سنتے تھے اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ بلاک نالم و ان کا یدین کو صدروں کا ہمیں معلوم ہے خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینا بھیجتا ہے سدبہ ہوتا تھا افسوس ہوتا تھا یہی ہے وہ لوگ جو کل مجھے اسادق الامین کہا کرتے تھے میرے راستے میں اپنی نگاہیں بچھاتے تھے میرے قدموں کے نیچے آج یہ پاگل کہہ رہے ہیں مجنون کہہ رہے شاعر کہہ رہے شا کہہ رہے مسحور کہہ رہے کذاب کہہ رہے باز اللہ سما باز اللہ سما باز اللہ نقلے کفر کفر نہ باشد تو درویشی یہ ہے جیلو برداشت کرو کوئی کسی کو گذن نہ پہنچے تم سے تم پر جو کچھ کرے کرے سہ جاؤ پتھرا ہوا ہے تائف میں اور جب فرشتہ آیا ہے حالانکہ آیا بھی ہے آپ کی دعا جو کلیجے سے پار ہو جانے والی دعا ہے اللہ کا اشکوز و فکوتی و قلت ہیلتی و حوانی الناس اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل کی کمزوری کا اپنی قوت کی کمی کا اور جو لوگوں کے سامنے رسوائی ہو رہی ہے اللہ من تھکیلو نہیں کس کے حوالے مجھے کر دیا ہے الابائی جب ہمیں او الا ادو بھی من لگتا امری کیا میرا معاملہ دشمنوں کے حوالے کر دیا جو چاہے کر گزرے لیکن اس کے بعد پھر عبدیت کا غلبہ ہوتا عبد ابد انلم یقن علیہ غزب فلاح ابالی اللہ مجھے اندیشہ ہے تو اس کا کہ... کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے اگر تم سے ناراض نہیں ہے تیری للہ اسی میں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں اب فرشتہ حاضر ہوا ملک الجبال اللہ نے بھیجا ہے مجھے اگر آپ کہیں تو میں یہ پہاڑ جن کے درمیان یہ وادی ہے تائف کی انہیں آپس میں ٹکرا دوں یہ سب پس کر سربا بچ جائے نہیں کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں سے مومن و مسلم پیدا کر دے اور یاد رکھیے سب سے پہلے جو اسلام آیا ہے بر عظیم پاک و ہند میں وہ محمد ابن قاسم کے ذریعے سے نوجوان وہ ثقفی تھا بنو سکیف قبیلہ تھا تاریف کا بہرحال پہلا مرحلہ ہے درویشی بال شہ درویشی درساز و دمادمز چون پختہ شدری خدرا کل برسلطنت جم جب تیار ہو جاؤ طاقت علمت ہے کافی ہے ٹکراؤ ہو سلطنت جم کے ساتھ توڑ یہ تانا بانا اور اللہ کے دین کو غالب کر دو اس کے لیے طریقہ کار قرآن پہلا مرحلہ کیا ہے یتلو علیہم آیاتنا یتلو علیکم آیاتنا یتلو علیہم اپنی آیات پڑھ کے اللہ کی آیات پڑھ کے سنا رہے یا الذین دعاکم لما وعلموا أن الله يكون بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطقكم الناس فَأَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنْهُ رِزْقًا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا وَ تخون الله وَصون وَتَفون أَنا لاتِكُمْ وَآةُم تَعْنمُي وَلَمُ أن مم وَامُكم وَنادُكُم فِتن وَأَن الله ادَم أَدْرٌ ظِي ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله هو الفضل العظيم